نصیرہ مختصر وقت میں ایک بات صرف وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے دین مکمل طور پہ نازل کیا ہے کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے جو دین بن سکتی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وحی نازل نہ کی دین اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے مکمل کر دیا اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں محصور کیا ہے جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی میں موجود ہیں وہ دین ہیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز دین نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف وحی کی پیروی کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے استا ما منزیلا الیکم تم جو ربی تم بلا تبھی رو مندونی ہی اولیا جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے صرف اور صرف اس ہی کی پیروی کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی الہی کی اتباع کا حکم دیا ہے اور وحی کے علاوہ دیگر تمام تر اولیاء کی بات کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن مجید فرقان حمید ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی سنت اور آپ کی حدیث ان دو چیزوں کا نام وہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و ماین ہوا ان ہوا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں بولتے وہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے نادر صدا وہی ہی ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں اعلان کر دیجئے کہہ دیجیے ان طبی ماحیہ میں تو صرف اور صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے اپنی خواہش اپنی مرضی اپنی آرضوں کی پیروی نہیں کرتا صرف اور صرف وہی الٰہی کی پیروی کرتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فیل ہر عمل یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی وہی ہاں وہی اللہ تعالیٰ نے اس شیر کے سر انجام دینے سے پہلے نازل کی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازل شدہ وحی کی نس کے مطابق عمل کیا ہو یا اس سابقہ نازل شدہ وحی سے اجتہاد کر کے استمباد کر کے کوئی عمل کیا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تصویر کی ہو اس پر خاموشی اختیار کی ہو غلط قرار نہ دیا ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی اور بس اوقات اجتہاد کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر اور انسان ہیں ان سے کچھ خطا اور غلطی سرزد ہو جاتی اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح فرما دیتے کہ یہ کیسے واقعات ہیں مثلاً عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آئے آپ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس بیٹھے تھے آپ نے مناسب نہیں سمجھا اس کا وہاں پہ آنا تو آپ نے ذرا غصے کا اظہار کیا اللہ نے اس کی اصلاح کر دی فرمایا آبا سا وطاب اللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطا سرزد ہوئی فوراً اللہ تعالیٰ نے اصلاح ایسے ہی نے بدر کے بارے میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ یہ درست نہیں تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کریں آپ کوئی بھی کام کریں اگر اللہ سبحانہ ہو خاموشی اختیار کریں تو وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تقریری وحی ہے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ اس کی اصلاح کر دیتا ہے غلطی کو باقی نہیں رہنے دیتا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال فرامین آپ کے اعمال یہ بھی وہی ہیں اور پرانے مجید فرقان امیر بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے اور اس وحی میں اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے الوم اکمل دین و اکمت نحمت واردی تو اسلام دینا اللہ نے واضح لفظوں میں اعلان کیا ہے دین کے مکمل ہونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کلام ہو تابعین عین ہو تبا تابعین عین ہو سلف صالحین ہو کسی کا بھی قول کسی کا عمل وہ دین نہیں بن سکتا اس کی دین اسلام کے اندر کوئی حیثیت تشریحی طور پر نہیں ہے صحابی کا قول ہو اس کو تولیں گے قرآن کے ترازو میں حدیث کے میزان میں اگر اس کے مطابق ہے ٹھیک سر آنکھوں پر اس کے مطابق نہیں ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا کسی تابعی کا قول ہے کسی تابعی کا عمل ہے اس کو پیش کریں گے اللہ تعالی کی وحی پر اگر وہی ہے الہی سے اس پر کوئی دلیل موجود ہوگی وہ قابل قبول ہے اگر وحی کے اندر اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی تو وہ رد کرنے کے لائق ہے یہ منہج اور طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور سمجھایا ہے آپ نے مختصر سے لفظوں میں یہ منہج کہ حجت صرف کتاب و سنت ہے عطیر اللہ اور عطیر الرسول یہی دو بنیادی اصول ہیں اس کے علاوہ اور کوئی اصل نہیں کوئی حجت نہیں اس کو آپ نے دو مختصر لفظوں میں بیان کیا فرمایا من عامل عملا عملن لئی امرنا علی امرونا رد کسی نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے ہمارا حکم نہیں ہے یا ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے وہ کام رد ہے مردود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا وہ قرآن مجید سے اس مسئلے کا حل نکالتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات معلوم ہوتے اس کے مطابق اس مسئلے کا حل نکالتے اگر سمجھ نہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے کہ جی یہ مسئلہ ہے اس کا حل بتائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بتا دیا کرتے ہیں یہ اہل ایمان کا طریقہ اہل ایمان کا راستہ اور ان کا منہج ہے اللہ سبحانہ و نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى کسی کو ہدایت کا وعدے پتہ چل جانے کے بعد اس نے ہدایت کی مخالفت کی رسول کی نافرمانی کی مخالفت کی و یت غیر صبیر ممنین اور مؤمنوں کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر چل پڑا نولی ہی ما طلّہ پھر جس جانب اس کا منہ آئے گا ہم اس کو اسی جانب دھکیل دیں گے وہ نسلی ہی جہنم اور بالآخر ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے وہ ساتھ مسیرہ وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یعنی سبیلے مومنوں کا طریقہ اور راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا اس طریقے کو اپنانے کا اس راستے کو اپنانے کا اس منہج کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سبیلے مومنین کی مخالفت سے اللہ نے روکا ہے منع کیا ہے اچھا سبیلے مومنین کیا ہے کہتے ہیں جی سبیلے مومنین ہے سرف صالحین کا فہم سبیلے مومنین کوئی دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی مسلمانوں کا اجماع یہ سبیل مومنین ہے کوئی تیسرا اٹھتا ہے وہ سبیلے مومنین کا کوئی اور معنی نکال لیتا ہے موٹی سی بات ہے تھوڑا سا غور کریں مسئلہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی اس وقت سبیر مومنین تھا یا نہیں یقیناً موجود تھا سلف صالحین کی فہم یہ تو آئے بعد میں صحابہ اکرام کی فہم یہ بھی بعد میں آئے جو نویل سلاط اسلام کے زمانے میں صحابہ کی فہم تھی کی وہ کیا تھا قرآن یا حدیث اور قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے تھے اجما اس کا تو وجود ہی بہت عرصہ بعد میں پیدا ہوا ہے کچھ لوگ صحابہ کرام کے اجماع کو عجت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام جس مسئلے پر متفق ہو جائیں وہ بھی عجت ہے کیوں جی یہ سبیرے منہ اللہ کے بندوں آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو اجماع ہو گیا وہ جد ہے اور اللہ تعالی نے سبیل مومنین والی عید نازل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سبیل مومنین وہ ہوگا جو نبی علیہ السلام وسلام کے دورے مبارک میں موجود تھا وہ کیا تھا مومنین کا سبیل اور راستہ ہر بات کو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے اپنی اپل و فہم کے ساتھ سمجھنا اور جس کی سمجھ نہ آئے اہل علم سے پوچھنا اس وقت صحابہ کرام ابار صحابہ سے پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے اور پوچھتے کہ یہ کام کیسے ہے یہ طریقہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے فص ال تعالی تمہیں نہیں پتا نہیں علم اہل ذکر سے پوچھو پوچھنا کیسے ہے بل بید ایسے ہی نہیں کہ اہل ذکر نے یا کسی آدمی نے اپنی اختراع دماغ کی وہ تمہارے سامنے رکھ دی اور تم اس کو چپ کر کے مان جاؤ نہیں دلیل بل بید ہی ذکر سے پوچھو دلیل کے ساتھ کہ اس مسئلے کا حل ہمیں پتا نہیں ہے قرآن مجید میں ہمیں نہیں مل رہا حدیث میں ہمیں نہیں مل رہا ہمارا مطالعہ کم ہے وسعت اطلاع نہیں ہے آپ بتاؤ اس مسئلے کا کیا حل ہے لیکن اس کی دلیل بھی بتاؤ کہ دلیل کیا ہے <laughs> یہ اللہ تعالیٰ نے منہج دیا ہے یہی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنایا اور اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کرتے رہے اور آپ کی زندگی کے بعد بھی اسی پر عمل کرتے رہے کئی ایسی مثالیں ہیں مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کوئی آدمی حجت متو نہیں کرے گا ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت متو کا احرام باندھ دیا اب یہ خلیفہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ آپ نے فرمایا تھا علی سنتنت الخلا میری سنت کو اور میرے خلافہ ہدایت یافتہ خلافا کی سنت کو لازم پکڑو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت یافتہ خلیفہ ہیں دوسرے خلیفہ راشد ہیں لیکن یہ طریقہ انہوں نے ایک ایسا ایجاد کیا جو نبی علیہ السلاط وسلام کے طریقے کے مخالف تھا رد کر دیا حجتمتوں کا احرام باندھا لوگوں نے کہا آپ کے والد گرامی نے منع کیا کہنے لگے امرو ابھی ام امرو رسول اللہ میرے باپ کا حکم چلے گا میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی رد کر دیا تیسرے خلیفہ راسد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا لوگ جمعے سے لیٹ ہوتے تھے انہوں نے کہا ایک آزان جمعے کی اصل آزان سے پہلے منڈی میں ہو جائے تاکہ لوگ کاروبار چھوڑ کے جمعے کی تیاری کریں اور جمعے کی اصل آزان ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں یہ طریقہ کار انہوں نے ایجاد کیا مصنف افزر آزاد میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے فوت باری میں جنہیں حضر الحمد اللہ نے اسی حدیث کی شرح میں اس کو نقل کیا فرمانے لگے یہ جو آزان عثمان رضی اللہ تعالی نے شروع کروائی ہے یہ بدائے ہے یہ اکیلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ نہیں بعد کے لوگوں نے بھی اس کو بلت لکھا امام زوری نہیں امام حسن بصری رحم اللہ انہوں نے بھی اس کو بلت قرار دیا کیوں یہ ایسا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا یہ منحج ہے یہ طریقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں بڑے جھریلو قدر ہیں کہ ان کی خطائیں اللہ نے ایڈوانس معاف کی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی بڑے جلیل القدر ہیں دونوں صحابی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں دونوں کو بار بار اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی ہیں لیکن ان کی بات دین نہیں بن سکتی بڑے احترام کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ ان کا تذکرہ ان کا ذکر خیر ان کا نام لیں گے لیکن ان کی بات کو دین نہیں سمجھیں گے دین کیا ہے جو اللہ نے نازر کر دیا بس جو اللہ نے نازر نہیں کیا وہ دین نہیں ہے امام بن حدم رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کھولا فائے راشدین کی بھی کوئی سنت ہے تو اس نے خلافائے راشدین کو دین میں حلال و حرام کا اختیار رکھنے والا سمجھ لیا ہے اور یہ بہت بڑا جرم بلکہ کفر ہے پتا نہیں ایسا نہیں ہے کہ خلافائے راشدین کی کوئی سنت ہو اور وہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہاں ان سے جو لفظیں جو خطائیں غلطیاں ہوئی اجتہادی غلطیاں وہ مجتہد تھے غلطی کا کہنے کے باوجود اللہ کی طرف سے ان کو اجر ہی ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مجتہد غلطی کرے اس کو ایک اجر ملتا ہے اور اگر اس کا فیصلہ درست ہو تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے صحابہ کلام مجتہد تھے اگر اشتہاد میں کبھی ان سے غلطی بھی ہو گئی پھر بھی اللہ کے ہاں ان کو اجر و ثواب ہی ملے گا ان کے اوپر گناہ تو نہیں لیکن اگر ان کی غلطی کو کوئی اور اپنا کے چلنے لگ جائے تو اس کے لیے تو جرسواب کی کوئی نمید نہیں ہے صحابہ کو تو اللہ نے رضی اللہ عنہ پر رض عنہ کہا ہے لیکن ان کی غلطیوں کو اگر کوئی اپنا لے تو اس کے لیے تو یہ سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے دین اور اسلام حجت اور دلیل دین اسلام اور شریعت کا ماخذ وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ بھائی ہے اور کچھ نہیں سید ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی تھے دونوں بیٹھے ہوئے ایک بندہ آیا آ کے مسئلہ پوچھتا ہے ان دونوں نے مسئلے کا حل بتایا پھر کہتے ہیں جاؤ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ بھی ہماری مواقع کریں گے وہ ان کے پاس چلا گیا ان کے پاس گیا اور پوچھا کے کہ یہ مسئلہ ہے میں نے ان دونوں سے پوچھا ہے انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے انہوں نے مسئلے کا حل یہ بتایا اور کہا ہے کہ وہ بھی ہماری موافقت کریں گے جیسے ہم نے جو حل بتایا ہے وہی حل وہ بھی بتا ان کی بات سنی کہتے ہیں اگر میں نے بھی وہی بات کہی جو ان دونوں نے کہی ہے لقد غلط تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا وبا آنا میرل محتادین اور ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا سننا بھی لاہور میر اس موجود ہے دیکھیں احتیاط ادب احترام کہ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ان دونوں نے غلط فتوا دیا یا ان دونوں نے گمراہ کن فتوا دیا ہے ان دونوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی بلکہ کیا کہا اگر میں بھی وہی فیصلہ دوں جو ان دونوں نے فیصلہ دیا ہے تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا ہدایت آفتہ نہیں رہوں گا بلکہ میں اس مسئلے کے بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجینہ ان کا منہج اور ان کا طریقہ کار کہ کتاب و سنت سے ڈائریکٹ مسئلہ آسر کرنا ہے اور پھر قرآن و سنت کو اللہ تعالی نے بڑا جانے اور بڑا معنے بنایا ہے قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الباطل من من, من حکیم من حمید یہ ایسی حکیم و حمید کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے کہ باتیں نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے کوئی باطل پرست آدمی قرآن مجیل سے اپنا باطل عقیدہ اور نظریہ ثابت نہیں کر سکتا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قرآن سے دیتے ہیں قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے دلیلیں دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے جب علماء کو ان کی اس دلیل کا رد پران سے ہی کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ پھر دائیں بائیں کے سہارے بھوننے لگ جاتے ہیں حالانکہ اور کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں اللہ کی وحی کافی ہے قرآن ہی کافی ہے اس آدمی کا رد کرنے کے لیے تھوڑا سا غور کریں مسئلہ حل ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں بات ختم کرتا ہوں یہ آپ کے یہ دو وا میں بھی کافی اس طرح کے لوگ ہیں جماعت المسلمین عثمانی گروپ کے وہ کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد مرنے والے کی روح قیامت سے پہلے قبر میں جسم میں نہیں لوٹائی جاتی یہ ان کا عقیدہ ہے اس بارے میں جو سن نبی داود مصنبی احمد وغیرہ کی حدیث ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں دلیل کیا پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پہ عید پیش کرتے ہیں برزاخم علاجوں میں اور ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جسم اور روح کے درمیان قیامت تک کے لیے برزخ ہے پردہ ہے اور آڑ ہے اللہ نے کیا کہا ہے لائے والا ہی تنظیل میں کوئی باتل پرست آدمی اپنا نظریہ اسے ثابت نہیں کر سکتا ہاں جاہل کو دلیل دے کر وہ چپ کروا دے تو ایک ارادہ بات ہے یہی آیت ان کے نظریے کی تردیل کرتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے واپس لوٹا دیجیے صرف اس جملے پر بھی غور کرے مسرال ہو جاتا ہے جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے مرنے سے پہلے انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے اکیلا جسم نہیں ہوتا اکیلی روح بھی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے روح اور جسم کا مجموعہ ہے اللہ تعالی فرما رہے ہیں جب ان میں سے کسی ایک یعنی روح اور جسم کے مجموعے کو موت آتی ہے تو مرنے کے بعد کالا وہی جس کو موت آئی تھی وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے واپس لوٹا دو موت کسی آئی تھی روح اور جسم کے مجموعے کو اور اللہ کے قرآن کی عید کیا کہہ رہی ہے کہ جس کو موت آئی تھی وہی کہتا ہے مجھے واپس لوٹا دو یہ نہیں کہا کہ اس کی روح کہتی ہے کالا روح روح ربر رب نہیں کالا جس کو موت آئی وہی کہہ رہا ہے اور موت آئی تھی روح اور جسم کے مجموعے کو تو مرنے کے بعد بھی روح اور جسم کا مجموعہ ہی کہتا ہے اے اللہ مجھے لوٹا دو تو ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد روح لوٹتی ہے تبھی تو مجموعہ بنتا ہے نہیں تو اللہ تعالی فرماتے کالا روح روح ایسی بات تو نہیں ہے پھر کلا کالما تن ہوا کا یہ ایسی بات ہے جس کو یہ مرنے والا روح جسم کا مجموعہ کہے گا وہی و راہ ورزہ خن علاوہ میں براسون اور اس روح و جسم کے مجموعے کے آگے قیامت تک کے لیے برزخ ہے یعنی برزخ اور پردہ روح اور جسم کے درمیان نہیں روح و جسم کے مجموعے اور دوبارہ دنیا میں لوٹنے کے درمیان آر اور رکاوٹ اور پردہ ہے تو بہرحال یہ تو ایک مثال تھی چھوٹی سی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان ہو اس سے کبھی بھی کوئی باطل پرست آدمی اپنا عقیدہ اور نظریہ ثابت نہیں کر سکتا ہاں لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ ڈنڈی کہاں پہ مار رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث ہی کافی ہے کسی اور دوسری تیسری چیز کی ضرورت کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے و ماہ توفیقی اللہ بلّا علیہ تو